الحمد للہ وصلاة وصلاة وصلاة اما بعد. اعوذ باللہ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرفنا سائر آپ میں سے کس کس کو یہ سبق ملا اپنی کتاب کے اندر الحمد جی نمبر دو اللہ کے بعد ہے اور اور کو مل چکا ہے جی رول نمبر ایک کو بھی مل چکا ہے اس کے علاوہ رول نمبر چار آپ کو نہیں ملا سبق اور اس کے علاوہ جتنے لوگ موجود ہیں آپ کو نہیں ملا سب سے واقف نہیں الحمد للہ اگر مل گیا اب جنہوں نے اس کتاب کو یعنی زاد البین کے اندر احادیث کو को میں کر کے جمع کیا ہے تو وہ کچھ بات لکھنا چاہتے ہیں اپنی کتاب کے بالکل اول میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کرنا چاہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے صحابہ کرام کے لیے آپ کی آر کے لیے انہوں نے رحمت کی دعا کی ہے اور پھر اس کے بعد اپنی کتاب کے حوالے سے کچھ مختصر الفاظ میں بیان کیا ہے جی جس کو آپ مقدمہ کے نام سے تعبیر کر سکتے ہیں اس کے بعد الباب الفاظ تعریف کے ہوتے ہیں اس میں موصول ہے اس کا معنی ہوتے ہیں وہ شررفا نا شررفا شررف یہ باب تقریب پہلے ماضی کا سیوا ہے شررفا اور نازمیر آگے سے الگ مقبول کی ہے مطلب ہوتا ہے ہمیں شرف بخشا ہمیں عزت دی ہمیں نوازا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ہمیں شرف بخشا تو وہی شرفنا شر کے معنی وہی اردو والے ہی ہیں شرف بخشنا الا شاعر شاعر کے معنیٰ ہوتے ہیں تمام شاعر کا معنی مکمل تما الما امتن کی جمع ہے جماعت کو کہتے ہیں مراد امت ہی ہے ہر نبی کی جو امت ہوا کرتی تھی بے رسالہ تم رسالہ کا معنی ہوتے ہیں بیجنا رسالہ کے معنی ہوتے ہیں بیجنا رسالت پیغمبر رسول کو بھی رسول اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک بھیجا ہوا ہوتا ہے اسی کا مادہ ہے یہاں پر رسالت ایک تس باب اخت ہے اس کا معنی ہوتے ہیں خاص کرنا چننا منتخب کرنا تو پہلے ماضی مجبور کا سیرا ہے بین نام مخلوق کو کہتے ہیں جوامع الکلم جوامع جامع کی جمعی کو کہتے ہیں جامع جواہر, حکم جواہر جوہر کی جمع ہے موتی کو بولتے ہیں تو سارے موتیم حکمت صب اللہ, تعالی صلی اللہ اس کی نسبت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جائے تو کیا مراد ہوتا ہے رحمت اگر صلاح کی نسبت پرشتوں کی طرف ہو سل ملا ایک اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے پار کرنا دعا کرنا اور اگر بندوں کی طرف اس کے نسبت ہو صلاح زعد الگ وغیرہ اس سے مراد کیا ہوتے ہیں جو بھیجنا ما نہ تو خل لسان نہ کو مانا ہوتے ہیں بولنا بات کرنا لسان زبان مدح تعریف کو بولتے ہیں ونسخ تقل نسخ بولتے ہیں لکھنے کو تحریر کرنے کو القلم القلم تک میں. الحمد للہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شرفنا جس نے ہمیں شرف بخشا میں تمام امتوں پر تمام امتوں پر بیرثالہ من اس شخص کو بھیجنے کے ساتھ بیرثال من اس نے موصول زبل اقول کے لیے اس شخص کے بھیجنے کے ساتھ من الانام جن کو چنا گیا منتخب کیا گیا خاص کیا گیا مخلوق میں سے جو بجوامع کلیم جامع کلمات کے ساتھ جامع کلمات کیا ہوتے ہیں جامع کلمات اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے الفاظ مختصر ہوں لیکن معانی بہت زیادہ ہو معانی بہت زیادہ ہو یہ کتاب بھی اصل میں جوام میں سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات جامع ہوا کرتے ہیں کہ بات تو بہت مختصر ہوتی ہے الفاظ بہت ہی مختصر ہوتے ہیں لیکن معنی بہت زیادہ ہوتے ہیں جیسے آپ علیہ السلام وسلم نے فرمایا الدین النصیح دین نصیحت ہے الفاظ بہت مختصر ہیں صرف وہ کلمے ہیں ادینوں اور ان لیکن ان کے معانی کی طرف اگر نظر دوڑائی جائے تو مکمل ایک بحر بے قرآن ہے. ہے؟ جوام کلمات کون سے چلاتے ہیں جن کے الفاظ مختصر لیکن معنی کسی زیادہ و جواہر حکمت کے موسیم حکم حکمت اور جواہر موسی تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی ہے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ شرف بخشا ایسی ذات کو ہماری طرف بھیجنے کے ساتھ کیا جو کلمات دے کر اور حکمت کے موتی دے کر صلی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر وعلا ان کی آل پر ہی اور آپ کے ساتھیوں پر و باقا اور برکت ہو بسلم اور سلامتی نازر ہو مانتا السان جب تک زبان بولتی رہے مانت کل جب تک زبان بولتی رہے وہ بمر ہے ہی آپ کی منحا و سلامے و نتل قلم اور جب تک قلم لکھتے رہے تو مراحل سے یوں کہا جاتا ہے کہ مانتا کلسان و نتل قلم کہ جب تک زبان بولتی رہے اور جب تک قلم لکھتا رہے کہ مراد یہ ہوتی ہے کہ قیامت یعنی جب تک اس دنیا نے پناہ نہیں ہونا ہے اللہ تبارک اس وقت ناظر کیا کیا ہو آپ اللہ اللہ کے صحابہ پر آپ کے آل پر اور آپ علیہ السلام پر کیا ہو برکت نازل ہو اور آپ کے لیے کیا ہو سلامتی ہو تب تک جب تک نہ ہو پھر سے دیکھیے الحمد تمام بل تمام ذات کے لیے اس اللہ کے لیے اللہ شہر جس نے ہمیں شرط بخشا على سائر میں تمام امتوں پر جن کو خاص کیا گئے مخلوق میں جامع کلم پوری مخلوق میں سے کسی کو جامع کلمات نہیں کیے گئے جواہ فکر حکمت کے موسیم کے ساتھ فرمایا اور کسی کو اس طرح کی حکمت عطا نہیں کی گئی علیہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازم ہوں ان پر آپ کے صحابہ پر وبا کا وسلم برکت نازم ہو اور سلامتی ہو ماں تخلی جب تک زبان بولتی رہے مدفحی آپ کی تعریف میں قلم اور قلم لکھتا رہے جب تک پلک لکھتا ہے اور زبان بولتی رہے ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو برکت ہو اللہ تعالیٰ کی سلامتی جی آپ کے مد نظر ہونی چاہیے پہلی چیز عبارت کا صحیح پڑھنا الحمد للہ آپ یوں پڑھے منف تصو جب ملائیں گے تو کیا پڑھیں گے منف تصویر پہلے نمبر پہ عبارت صحیح دوسرے نمبر پہ لفظ لفظ کا ترجمہ آنا چاہیے بالکل کیا معنی ہے پھر اس کے بعد با محاورہ ترجمہ کے پورے جملے کا کیا معنی ہے یہ تین چیزیں آپ کے مد نظر ہونی چاہیے پھر جب اقادی شروع کریں گے پھر ہمارے سامنے مد نظر چار چیزیں آئیں گی عبادت لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ تشریح اور ساتھ ساتھ میں ترکیب بھی اللہ تعالیٰ مجھ سے محت آپ تمام کوابیت کو سے رکھیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی ناصر ہوں اللہ تعالیٰ آپ تمام سننے والوں کو مجھ سے محت صحت والی عاقیت والی ایمان والی لمبی زندگی ادا فرمائے جی منف السہو اقتصادہ کمانے خواب کرنا منتخب کرنا وہ ذات، اس ذات کے بھیجنے کے ساتھ جس کو خواب کیا گیا مخلوق میں سے ٹھیک ہے چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وقت سے تشریف لانے کی مکمل کوشش کیجیے